ان آیات کا ترجمہ یہ ہے بے صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لئے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے اور جب شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودے کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو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 وہ ہمیشہ اسی فٹکار میں رہیں گے نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ان آیات کریمہ میں جو آیت پہلے پڑی گئی اس میں صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے میں جو صحیح کی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کا تعلق پچھلی آیات سے دو طرح ہے ایک تو یہ بات کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کا ذکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ وسلام کے سچے دین کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں اور ان کا دین۔ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور ان کا جو قبلہ انہیں تعمیر کیا تھا اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو انہی کے شائر میں سے یعنی انہی کے طریق عبادت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو حج کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو چکے کے لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا اس واسطے حضرت ابراہیم رسد کے دین کے تذکرے کے درمیان صبح مروا کی صحیح کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے اور خاص طور پر اس آیت سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں اور جن کی تشریح ہم نے پہلے کی ہے وہ مسلمانوں پر یہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہی ہیں کہ وہ آنے والی مصیبتوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کریں اور یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یعنی اگر کہ اس وقت جب کوئی سختی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا بھاری ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن انجام بہتر ہوتا ہے تو اسی قسم کی ایک سختی حضرت حاضرہ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی جو حضرت ابراہیم رسطلام کی اہلیہ محترمہ تھیں اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ کو لے کر حضرت ابراہیم رسط کے ساتھ بیت اللہ کے قریب ایک لق و دق اور بے آب و گیا صحرا میں مقیم ہو گئی تھیں اور یہ عجیب معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں لا کر پہنچایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ان کو یہیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ ان کو تنہا یہاں پر چھوڑ کر واپس چلے گئے شام کی طرف اور اس صحرا میں اس سنگلاخ وادی میں تن تنہا رہ گئی صرف ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک ماں ہے جس کے پاس کوئی ذرائع اس بات کے نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان کر سکے تو یہ حالت بڑی سختی کی حالت تھی اور اسی سختی کی حالت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو کچھ کھانا ساتھ لائی تھی یا پانی کا جو مشکیزہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اب نہ کچھ کھانے کو اپنے پاس تھا نہ پانی پینے کے لیے موجود تھا اور ایک دودھ پیتا بچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں تڑپ رہا تھا اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی صفا سے بار بار وہ مروہ کی طرف جاتیں وہاں مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتیں کہ آیا کوئی آس پاس کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی چشمہ یا کوئی کنواں موجود ہے یا نہیں ہے اس طرح حضرت ہاجرہ نے سات مرتبہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اور ظاہر ہے اس صورتحال میں اس سختی کو برداشت کر رہی تھی تو یہ صبر کا اعلیٰ ترین تھا اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ حضرت حاضرہ کے پاس حضرت جبریل امین رحسد فرشتے آئے اور انہوں نے زمین کے اوپر اپنا پر مارا اور جس جگہ حضرت اسماعیل السلام دودھ پیتے بچے کی صورت میں لیٹے ہوئے تھے وہیں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سے جو یہ کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لو اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اس کا بہترین نمونہ حضرت حاضرہ نے پیش کیا اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی ان کی مدد ہوئی اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطالیہ نے ان کے اس دوڑنے کو ایسا قبول فرمایا کہ قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لئے جائیں لازم کر دیا کہ وہ صفا مربہ کے درمیان چکر لگائیں جس کو صحیح کہا جاتا ہے یہ مناسبت ہے اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ بھی اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے صبح بل من تن اللہ شاہ جمع شائرہ کی ہے اور شاعرہ کے لغبی مانا علامت کے آتے ہیں یعنی مثلاً اگر کسی اہم چیز کی علامت کے لیے اس کا راستہ بتانے کے لیے کوئی بورڈ لگا دیا جائے کوئی ستون نصب کر دیا جائے تو اس کو عربی میں شاعرہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہے کیا اللہ اس کو اپنی عبادت کی ایک نشانی قرار دے دیا ہے صفا عربی زبان میں کسی بھی چٹان کو کہہ سکتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ کی ایک خاص پہاڑی کا نام صفح ہے اور مروہ عربی زبان میں چکنے پتھر کو کہتے ہیں لیکن مروہ کے نام سے ایک صفا کے بالمقابل دوسری پہاڑی ہے اور ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالی کے شاعر میں سے ہیں ان کی خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ کے دین کو کفار مکہ نے بلکہ کفار عرب نے بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا تھا اسی طرح صفا اور کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی انہوں نے اپنے بت پرستی کے نظر کر دیا تھا کہ صفحہ کے اوپر اور مروا کے اوپر انہوں نے بت رکھ دیے تھے اور بہت سے لوگ جب صحیح کرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے حج لازم کیا تو اس وقت بعض صاحب اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صفا مروا کے درمیان صحیح ان بتوں کی وجہ سے جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کوئی بری بات تو نہیں ہے کیونکہ اب تو یہ جاہلیت کی نشانی بن گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صفا المربہ کا منشا اللہ نہیں صفا اور تو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں ان کو تم جاہلیت کی نشانی مت سمجھو فمن حج جل بل تعبیہ تمہارا سے اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان وفا بہیما تو اس کے اوپر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے تو یہ جو ان کے میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اوپر جاہلیت میں بت رکھ دیے گئے تھے اس واسطے یہ کہیں جاہلیت کی نشانی نہ قرار پائیں اور ان کے درمیان چکر لگانا کہیں گناہ نہ ہو اس واسطے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالی نے کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر چکر لگائیں ورنہ نہ صرف اتنی بات نہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے حج کے ارکان میں بھی اور حج کے جو افعال ہیں ان میں بھی اور عمرے کے افعال میں بھی صحیح واجب ہے یہ ضروری کرنی ہے اگر کوئی شخص صحیح نہ کرے حج میں نہ کرے تو اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے اور عمرے کا بھی ایک اہم رکن ہے سائی اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا لیکن یہ جو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے لوگ یہ کام بت رکھ کر اس کے چکر لگایا کرتے تھے تو یہ عمل کہیں ناجائز نہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نکھانی ہے پھر آگے فرمایا کہ ومن تتوا خیرن فعلح حشاط العلیم اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے تتوا کے معنی تطور کا لفظ جو ہے یہ تو سے نکلا ہے اور طوع کے معنی ہے خوشی اور تتوا کے معنی ہے کوئی کام اپنی خوشی سے کرنا یعنی کسی کے ذمے کوئی ضروری نہیں تھا لازمی نہیں تھا فرض نہیں تھا لیکن آدمی اپنی خوشی سے کوئی کام کرے اچھا کام تو اس کو تتو کہا جاتا ہے اور اسی کے لیے دوسرا لفظ اردو میں اور عربی میں نفلی عمل ہے جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ سب تتو ہیں یعنی وہ سب خوشی سے کی جانے والی عبادتیں ہیں ان, کا ان کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا فرض نے قرار دیا اور اگر کوئی شخص چھوڑے تو اس کے اوپر کوئی گنا نہیں ہوتا لیکن کوئی آدمی اگر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ نفلی عبادت ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہی ہے عمرہ جو ہے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کرنا حنفی مسلک میں سننا کے معقدہ ہے اور جھافی رحمۃ ہے اس کو واجب قرار دیتے ہیں ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے ان کے نزدیک لیکن یہ حج کا فریضہ یا سنت معدہ یا واجب ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی طور پر حج کرنا چاہے یا نفلی طور پر عمرہ کرنا چاہے تو یہ اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرنا ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان اللہ شاہ علیم اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے یعنی قدردان ہونے کا مانا یہ کہ جس شخص نے اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی کراہ کے بغیر کسی فریضہ ہونے کے کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس جذبے کی قدر پہچانے گا قدر جانے گا اور قدر جاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت عزر و ثواب اتا ہوگا اور علیم کے معنی ہے جاننے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کون شخص کتنی نفلی عبادت کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے تو اشارہ اس بات, بھی اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب کوئی عبادت کرے آدمی تو چاہے وہ نفلی عبادت ہو تو اس میں نیت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ہو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو دکھاوا نہ ہو کوئی اور مقصود نہ ہو تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خوشی سے ایسی کوئی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قدردانی بھی فرمائیں گے اور اس کی حقیقت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں اس کو خوب جانتے ہیں یہ جملہ جو ہے اگرچہ حج اور عمرے کے سیاق میں آیا ہے لیکن یہ ہر قسم کی عبادت کے لیے عام ہے اسی لیے الفاظ عام ہیں وہ من تپوا خیرا جو شخص اپنی خوشی سے کرے کوئی بھی برائی کا کام لہذا اس میں نماز بھی نفلی نمازیں بھی داخل ہیں نفلی روزے بھی داخل ہیں نفلی صدقات بھی داخل ہیں اور اسی طرح کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جو انسان کے ذمہ فرض نہیں تھا سرحال لیکن اچھائی کا کام کر رہا ہے کسی کا ہاتھ بٹا دینا کسی کی مدد کر دینا یہ سب اس میں داخل ہیں کہ جو شخص یہ بھلائی کا کام خوشی سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدردانی فرمائے گا پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو یہ چلا آ رہا تھا کہ اہل کتاب اور مشرقین عرب ان دونوں سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا ان کی ترجیح بھی کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تاکیز کی گئی تھی کہ اب ان کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے کے بجائے تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ اسی زیل میں یہ ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے تو تمہیں اس موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور انجام کا تمہاری ہی کامیابی ہوگی اگر تم صبر سے کام لوگے اس کی آنکھ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کو ان کافروں کے ہاتھوں سخت تکلیفیں پہنچی تھیں اور پہنچ رہی تھیں تواتر کے ساتھ پہنچ رہی تھیں ان کے دل میں ان کے خلاف ایک عداوت پیدا ہونی لازمی تھی اور ساتھ ہی ان کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہونا لازمی تھا کہ جو تکلیفیں یہ لوگ پہنچا رہے ہیں ان تکلیفوں کا کوئی بدلہ ان سے لینا چاہیے تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس فکر میں فی الحال پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی بدعنوانیوں اور بدعملیوں کا بدلہ اور اس کی سزا تو اللہ تبارک و تعالی لینے والے ہیں اور جب لیں گے تو خوب اچھی طرح لیں گے اور اس سے تمہارے جو دل آج اس بات کے اوپر افسردہ ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکے وہ بات اپنے دل سے نکال دو کیونکہ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کے معاملے کو حوالے کر دو چنانچہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے پہلے تو اہل کتاب کے بارے میں اور پھر مشرقین عرب کے بارے میں انہی کی طرف سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی تھی تو دونوں کا ذکر بعد بادر فرمایا گیا ہے تو پہلے ذکر آیا ہے اہل کتاب کا اور فرمایا کہ ان لدینا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو اور ممبار ماں بنا کل کتاب باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں اور اس سے اشارہ ہے نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشین گوئیاں اور بشارتیں پچھلی کتابوں میں توراس اور انجیل وغیرہ میں مذکور تھیں ان کی طرف کہ یہ طورات اور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی علامتیں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ لوگ حسد کی وجہ سے ان نشانیوں کو اور ان روشن دلیلوں کو جو وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ چھپاتے ہیں تو جو لوگ چھپا رہے ہیں ان نشانیوں کو تو اللہ ایسے لوگوں پر اللہ بھی لانت بھیجتا ہے اور دوسرے لانت دوالے بھی لعنت جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اندر اپنے خواہشات کے مطابق محض حسد کی وجہ سے محض عناد کی وجہ سے تبدیلیاں کر دی ہے تو دوسرے لوگ بھی لانت بھیجتے ہیں ان کے اوپر تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ اس فکر میں نہ پڑیے اللہ تعالیٰ بھی لانت بھیجتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت بھیجتے ہیں یہاں جو میں نے عد کیا کہ یہ یہودی اور نصرانی حضرات کی جو ہدایت کو چھپانے کی بات آئی تھی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف باوری کی بچا ہیں یہ اس کا واضح مفہوم اپنی جگہ پر ہے لیکن بعض ہمارے علمائے اثر نے ایک اور تحقیق بھی کی ہے اور وہ یہ کہ ان کی تحقیق کے مطابق تورات کے اندر مروا کا بھی ذکر ہے اور مروا کو تورات کے مطابق, تورات کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا اور عبادت کرتے وقت وہ مروا کی طرف رخ کرتے تھے اور حضرت اسماعیل عیسد السلام کو قربان بھی مروہ کے اوپر کیا گیا یہ ان حضرات کی تحقیق ہے جیسے حمد الدین فراہی نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت اسماعیل عصد السلام کو مروہ کے اوپر زما کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل نے مروہ کے لفظ کو توڑ موڑ کر اس کو تورات سے اس طرح نکال دیا کہ اس کا ذکر اب کہیں بظاہر نظر نہیں آتا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو جس کتمان کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی دلیلوں اور نشانیوں کو چھپانے کا ذکر ہے تو اس میں مروا کا بھی خاص طور پر مروا کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے بہرحال یہ ایک ممکنہ استعمال موجود ہے کہ اس میں مروا کی نشانی کی طرف بھی اشارہ ہو جس کا اب یہ بھی ذکر گزرا تھا پھر آگے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تورات کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں اور اس میں جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے مذکور ہیں ان کو حضور میں پا کر حضور ابطر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اس لیے آگے سے سب فرمایا الطین تابو ہاں وہ لوگ جنہیں توبہ کر لی ہو وہ اسلح اور اپنے اصلاح کر لی ہو وہ بید اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو یعنی جو باتیں چھپائی ہوئی تھی ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو کیا ہوگا فلاو والے ہی تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں وہ انتواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمت والا ہوں یہ ذکر تھا اہل کتاب کا آگے مشرقین کا ذکر ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ ان لذین کفرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا و ماتو و اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے الا اکرت اللہ ان پر اللہ کی کتی اور فرشتوں کی وناس اجمائین اور سارے انسانوں کی لانت ہے لانت کس طرح ہے خالدین افیہ کہ ہمیشہ اسی فٹکار میں رہیں گے لا و انحم العذاب نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا ولا لاہم الدرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی تو حاصل اس کا یہی ہے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان سے انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑے اللہ تبارک وطالعہ ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ بڑا شدید ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ